أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله اللہ یومر سیامتی سیما کانو کی ہی یکسوں وقالت کالت اور یہودیوں نے کہا لئی ستارہ عیسائی کسی چیز پر بھی نہیں ہے وقالت الصارہ اور عیسائیوں نے کہا لئی ستود یہودی کسی چیز پر بھی نہیں وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کزاری کا کار اللہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی لا یا جو نہیں جانتے مصلا قول ان کی قول کی طرح فلحکم وینہ ہوں اللہ تعالی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیمہ کام فی اقتاری اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی یہودی یا عیسائی کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا اللہ نے فرمایا تلکا مانیم یہ ان کی خشاس ہی, ہی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اپنے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لہذا آپ انہیں کہیں ہا تو برہ نہ تم سال اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل ہو حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اہل کتاب ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے بھی بڑے سخت مخالف ہیں یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کسی دین کسی مذہب پر ہیں ہی نہیں عیسائیت کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتے تھے ایسے ہی عیسائی یہودیت کو باطل قرار دیتے تھے وہ ہم رورل کتاب حالانکہ یہ دونوں یہودی بھی عیسائی بھی کتاب پڑھتے ہیں یہودیوں کے پاس تورات ہے تورات میں انجیل کا ذکر موجود ہے عیسی علیہ سلاط وسلام کا تذکرہ موجود ہے کتاب پڑھتے ہیں اس کے باوجود تعصب اور ذد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر کسی دین مدد پر نہیں ہے اور عیسائی یہ جانتے تھے تورات کے نازل ہونے کو موسیٰ علیہ سلاط و کے نبی پیغمبر ہونے کو انجیل میں ان باتوں کا ذکر موجود تھا انجیل پڑھنے کے باوجود کتاب پڑھنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ یہودی کسی دین کسی مدد پر نہیں اور پھر یہودارہ کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں کزالی کا قال اللہ دینا اللہ علامہ مثلا جو نہیں جانتے وہ بھی انہیں کی باتوں کی طرح باتیں بناتے ہیں نہیں جانتے یعنی وہی کا علم نہیں رکھتے یا یعنی علم سے مراد وہی کا علم ہے یہود و نصارہ کے پاس تو وہی کا علم ہے یہود کے پاس وہی کا علم تو کی شکل میں نصارہ عیسائیوں کے پاس وہی کا علم انجیل کی شکل میں موجود ہے لیکن مشرے مکہ کے رہنے والے بت پرست ان کے پاس وہی کا کوئی علم نہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق سچ پر ہیں ہمارے علاوہ باقی اور سارے کے سارے گمراہ ہیں یہودی اپنے آپ کو سچا باقی سب کو جھوٹا عیسائی اپنے آپ کو سچا باقی سب کو جھوٹا اور جن کے پاس وحی کا علم نہیں جو جاہل ہیں وحی کے علوم سے مشرق وہ بھی کہتے ہیں ہم سچے باقی سارے جھوٹے آج بھی لوگوں کا یہی انداز اور طریقۂ کار ہے جانتے ہیں کہ ہمارے مد مقابل کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے لیکن پھر بھی ان کو لا مذہب بد مذہب بد عقیدہ اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں پتا ہے ان کو کتاب و سنت کے دلائل دیتے ہیں لیکن پھر بھی لا مذہب کہتے ہیں اور یہ جن کے پاس وحی کا علم ہے ان کی بھی یہ حالت ہے اور جن کے پاس وہی کا نہیں جیسے دہریے قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو منفر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سچا اور اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں یہ شروع سے ہی ان کا معاملہ ایسے چلتا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلّہ یق قم وینا یومل قیامتی فی ماں کانو فی جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں بالآخر اللہ سدھارا ہوا کہ قیامت کے دن ان کے بابین فیصلہ کر دے گا ومن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ساج کرا فی ہسم ہوں فِي خَرَابِهَا ومن أَظْلَمُ اور کون زیادہ ظالم ہے ممن مم اس شخص سے مانا مساجد اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا اَنْ کرا فی حسم ہو ان مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اللہ کا نام مساجد میں ذکر کرنے سے جو آدمی روکے وسعت ہی خرابی ہا اور ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے بے آباد کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا یہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے تو اللہ سبحانہ کھانا ہوا تو نے فرمایا کہ ظلم کے حرام اور نجائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے ناجائز ہے غلط کام ہے اور جو آدمی اللہ تعالی کی مساجد سے اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے مسجدوں میں مسجد کو ویران اور بے آباد کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یہ کام مشرقوں نے بھی کیا اہل مکہ نے جو اپنے علاوہ باقی سب کو غلط اور گمراہ کہتے تھے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے بلکہ ہجرت سے پہلے بھی بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے سے مسلمانوں کو انہوں نے روکا پھر جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر حج عمرہ کرنے سے بھی ان کو روک دیا ہتھی کہ صبح تدیدیہ ہوئی اور اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے اب چلے جاؤ اگلے سال آنچے ہوگوں کو کر کے وحدہ کر کے واپس بھیج دیا ظلم کو سارے نجائز کہتے ہو کہ غلط کام ہے تو یہ بھی تو ظلم ہے اور اس سے بڑا ظلم اور ہوگا کیا کہ بیت اللہ سے اللہ کے گھر سے مسجد حرام سے لوگوں کو بنا کر دیا ہے وہ آئے کس لیے تھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے عبرا کرنے کے لیے اسی طرح یہودی جب بیت المقدس پر قابض تھے عیسائیوں کا داخلہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور عیسائی جب اس پر قابض اور غالب آ انہوں نے یہودیوں کو بے دخل کر دیا اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان تینوں گروہوں کو یہودیوں کو عیسائیوں کو اور مشرکوں کو سب کو بالآخر بے دخل کر دیا اپنی مساجد سے مکہ ہوا بیت اللہ مصرف حرام مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے حکم دے دیا کہ مستد حرام میں کوئی مشرق داخل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کوئی مشرق آج کے بعد حج نہیں کرے گا بیت اللہ کا کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا یہ سارے کام مشرق کرتے تھے منع کر دیا اور یہودیوں کے بارے میں حکم دیا کہ آخر جو یہودہ العرب جو عرب سے انہیں باہر نکال دو بیت المقدس بھی ملا کر فتح ہو گیا مسل افسا مسلمانوں کا کمرۂ اول بیت المقدس یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا یہودی وہاں سے بھی بے دخل کر دیے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرنا اور اس کی سزا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ خود بے دخل ہو جائیں گے مساجد سے آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے مسجدوں کے اوپر اپنے مسجدوں کے بیرونی دروازے پر لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہ فلان مشرق کی مسجد ہے اس میں کوئی دوسرے مسلق کا نماز پڑھنے کے لیے داخل نہ ہو مسجدوں کے بیرونی گیٹ پر باقاعدہ بورڈ لکھ کر آویدہ کیے ہوئے ہیں مساجد اللہ کا گھر ہے جو اللہ کا کی عبادت کرنے کے لیے آئے اس کو روکنا مانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا کا ماں لہم اللہ الا خائفین یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر مساجد میں کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجدوں کو بے آباد ویران کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اولا کا یہی لوگ ما کان لہم عد ان کے لائق نہیں ہے کہ یہ ان مساجد میں داخل ہوں یہ اس قابل نہیں کہ یہ مسجدوں میں آئیں منع دوسروں کو کرتے ہیں مسجد میں آنے سے تو یہ خود اس قابل نہیں ہے کہ مسجدوں میں آئیں اللہ خا اللہ کے ڈرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے آئیں اور چپ کر کے عبادت کریں اور واپس جائیں ڈرتے ہوئے آئیں تو یہ آئیں بگرنا مسجدوں میں یہ آنے کے قابل ہی نہیں لہن کی دنیا خس یون والے اداب عظیم ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں رسوا ہوئے مشرق بھی یہودی بھی عیسائی بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں رسوا کیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور ببا بھی ہے وہ چھوٹے بچے مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں بچے آ بچے ہوتے ہیں اور انہیں شور کرنا ہے شرارت کرنی ہے بھاگنا دوڑنا بھی ہے یہ سارے کام بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اگر کبھی بچے وہ کچھ شور شرابہ کر دیں جماعت کے دوران تو اتنا شور بچوں کا نہیں ہوتا نماز میں جتنا سلام پھیرنے کے بعد بچوں کو ڈانٹنے والوں کا شروع ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے آتے تھے مسجدوں میں بچے روتے بھی تھے شور بھی ہوتا تھا ان کا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں لیکن اپنے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو ان کی خاطر نماز مختصر کر دیتا ہوں کہیں اس کی ماں کی مامتا بے چین نہ ہو جائے بچوں کے شور کی وجہ سے بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا ہے منع نے کیا کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو آج کسی کا کوئی بچہ آ کے مسجد میں شرارت کر دے بس وہ بچے کی بھی شامت آ جاتی ہے اور لانے والے کی بھی شامت آ جاتی ہے اور ایسا بس جان ہوتا ہے کہ دوبارہ مسجد میں آتا ہی نہیں اور یہی بابے جب کمرے ان کی جھگنے لگتی ہیں وہ پیچھے گڑ کے دیکھتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو پتہ نہیں کیا نماز پڑھنے ہی نہیں آتے وہ جب چھوٹے بچے تھے وہ بڑوں نے ان کو ایسا ڈراوا دیا کہ وہ اب مسجد میں آتے ہی نہیں پتہ نہیں مسجد میں جائیں گے تو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں مسجدوں سے دور ہی رہتے ہیں تو بچوں کو مسجدوں میں لانا چاہیے زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا بچہ پیشاب ہی کر دے گا نا مسجد میں اسے بڑا اور اس نے کیا کام کر لینا پیشاب کر دے گا تو کیا ہو جائے گا کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا یا زمین کھٹ جائے گی پیشاب کر دیا دھو دو ایک ہی راتی دیہاتی وہ آیا مسجد میں اور آ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا صحابہ اگر اس کو روکنے کے لیے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تسلی سے اس نے پیشاب کیا جب پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس پر بہا دیا مسجد پاک ہو گئی اس دیہاتی کو کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گا رہیں عبادت کی جگہ یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا وہ اچھا بھلا آدمی تھا سمیدار مسجد کے آداب کا نہیں پتا تھا اس نے سمجھا تو جیسے کونے میں بیٹھے پیشاب کر دیے یہاں پر بھی پیشاب کر دیا پیار کے ساتھ اس کو سمجھا دیا کہ ایسا کام نہیں کرتا تو بچے بے سمجھ ہوتے ہیں اگر وہ پیشاب بھی کر دیں تو پھر بھی کون سی آفت آ جائے گی ان کو سمجھائیں کہ یہ مساجد میں یہ کام نہیں کرتے پیشاب کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے پیشاب اگر نماز کے دوران آپ کو آ ہی گیا تو سب پہ نہ کھڑے رہو سب چھوڑ کے چلے جاؤ واش روم میں جا کے پیشاب کرو پھر واپس آ کے شامل ہو جاؤ ان کو تربیت دیں سمجھائیں اور پھر یہ آدمی اب چونکہ سابق رام ان کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچایا اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ عمر و محن و حما اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کرنا ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اور فرمایا تو نے اللہ کی بڑی وسیع رحمت کو بڑا سکیڑ کے رکھ دیا ہے مختصر کر دیا ہے <تصف> یہ اثر ہے اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے تو وہ یہی کہے گا اس پر اللہ رحم نہ کرے پیار سے سمجھائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ जाएगा بن جائے گا देश्चा. تو یہ بھی مساجد سے روکنے کا ایک انداز اور طریقہ کار ہے اسے بھی اجتناب کریں بلکہ خود بھی بچوں کو چھوٹوں کو لے کے آئے مسجد میں وہ دیکھے مسجد کے ماحول سے آس نہ ہو ان کا دل جہاں پہ لگے شروع میں پہلے دن بچہ اسکول جائے چاہے مسجد جائے وہ ڈرتا ہے پتا نہیں میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس لائیں مسجد میں کے ترغیب کی ایک قسم ہے ایک طریقہ ہے ترغیب دینے کا مساجد میں آنے کا تو بچوں کو لالچ دے کے ترغیب دے کے مسجد میں لایا جائے ان کی وہ چھوٹی موٹی جو شرارتیں ان کو برداشت کرنا چاہیے بچوں کو بھگانا نہیں چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مساجد کو ویران کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے بچوں کو ڈاکنا ورل مشرق اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے فَسَمَّ اللَّهِ تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں ہی اللہ کا چہرہ ہے ان اللہ واسطین یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہی ہے یہ مشرقین یہودوں نے سارا منع کرتے تھے اللہ کے گھروں میں اللہ کی مساجد سے مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے تو اللہ سبحانہ حملہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے بھی ہے جہاں پر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو گے نماز ہو جائے اور دوسرا معنی کہ جس جانب بھی بو کر کے نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی اگر جانب والا مانا کرے تو یہ خاص حکم ہے جنگ کے دوران سفر کے دوران نفلی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نفل پڑھتے بیتر بھی پڑھتے سفر کے دوران سواری پر ایسے توجہ ہی نا تو ہو جس طرح بھی منہ آ جاتا سواری کا فرض نماز کے لیے لازمی ہے قبلہ روح ہونا نفل نماز کے لیے قبلہ روح ہونا لازم اور ضروری نہیں قبلے کے علاوہ کسی اور جانب بھی اگر ہو سواری پہ بندہ سوار رخ کسی اور جانب ہے تب بھی نفل پڑھ سکتا ہے نفل پڑھنے میں کوئی مظاہرہ اور حرض نہیں ایسے ہی حالت جنگ میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی قبلے کی طرف رخ نہ کرنا جائز ہے ان شفت ان ساری اور رک خوف اگر دشمن کا زیادہ ہو گمسان کا رن ہے تو بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے نماز ادا کرو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا مقصود ہے تو جس جانے بھی منہ کرو گے مقصد پورا ہو جائے گا پسند وجب اللہ وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ ہے چہرے سے کچھ لوگ جہد مراد لیتے ہیں سمت تو یہ تاویل ہے جو کہ غلط اور ناجائز ہے اہل و سننا کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تو کی صفاق پر ہم ایمان لاتے ہیں انہیں مانتے ہیں تعویذ نہیں کرنی تشبیح اللہ کی صفت کو نہیں دینی اللہ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے کے ساتھ تشبیح نہیں دینی انکار بھی نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے ہی نہیں ایسا بھی نہیں پسند اللہ،, اللہ کا چہرہ کہیں پر ہے اللہ کا چہرہ کیسا ہے کمائی علی کو بھی جیسے اللہ کے شاید نے شان ہے ویسے اللہ کا چہرہ ان اللہ اللہ تعالی بڑی وسط والا خوب علم رکھنے والا خوب جاننے والا ہے اللہ بل له ما كل اللہ قانتون اور انہوں نے کہا اللہ اللہ, تعالی نے اولاد بنا لی ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے اللہ نے ان کے اس قول کا جواب دیا ہے سبحا اللہ پاک ہے اگر اولاد اللہ تعالی بنائے اولاد کمزوری ہے ضرورت ہے بندے کو اولاد کی اولاد بتا طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ سے ایسی کمزوریوں سے پاک ہے بل لہو باقی سماوا کیول ارد زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اسی کا ہے بل بلکہ لہو اس اللہ کے لیے ہی ہے واق استماوا کیول اردو جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے آسمان و زمین کی ساری مخلوق فرشتے جنوں انس سب یہ اللہ تعالی کی ملک میں ہیں اللہ کے مملوکہ ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے رضیر علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے عیسائی عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو یہ دوسرا جواب جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ اولاد کا ہونا کمزوری ہے اللہ کمزوریوں سے پاک ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کے تو یہ سارے کے سارے مملوک اور غلام ہیں اور بیٹا غلام نہیں ہوتا بلکہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹے کا مالک بن جائے جنگ میں قید ہو کے بیٹا اور غنائم کی تقسیم کے دوران وہ قیدی بیٹا باپ کی ملک میں آ جائے تو وہ اپنے آپ ہی آزاد ہو جاتا ہے آزاد کیے بغیر زیر محرم کا اگر کوئی مالک بنتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے تو ملکیت اور ملوبت یہ جمع نہیں ہوتے اکٹھے نہیں ہوتے یہ دوسرا جواب دیا ہے تیسرا جواب یہ دیا ہے کل لہو کا نب کے سب اللہ کے فرما بردار ہے اب اولاد وہ چاہیے ہوتی ہے اطاعت گزاری کے لیے فرما برداری کے لیے بندے کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے کام آئے تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے موتی وہ فرما بردار ہے اللہ کی بردی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں سکتا کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا تو اللہ کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے بدیع السماوات والارض وہ آسمان و زمین کا مجد ہے بدیع پیدا کرنے والا ایسا پیدا کرنے والا جو نمونے کے بغیر بنائے جس کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہ ہو بغیر نمونے کے بنانے والا ہوتا ہے بدیع بدیع السماوات والارض وہ آسمان و زمین کا انوکھا موجد ہے اس کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے وہ ادا قوا امرن اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فعنوا یقون الن فیقون تو وہ تو صرف اسے کہتا ہے ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے تو اولاد کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالی کو اللہ کو جو کام بھی درکار ہو اللہ نے کون کہنا ہے کام ہو جائے گا کسی دوسرے معاون کی ضرورت ہی نہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا کو یہ چوتھا جواب ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے اور یہ جو کن فیا کون ہے اس کا معنی بھی عام لوگ بڑا عجیب و غریب سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کہہ دے کام کہ فوراً ہو جائے کن فایا کون میں جو ایک کونی یعنی کہ تقوین اور پیدائش اور کسی کام کے ہونے کے لیے جو وقت اللہ سبحانہ آنا ہوا نے مقدر کیا ہے وہ اس میں شامل ہے تو وہ اپنا پورا وقت گزار کے پھر کام مکمل ہوتا ہے یہ اللہ تعالی نے اندازے ہر کام کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ یہ کام اتنے وقت میں ہونا ہے یہ اتنے وقت میں ہونا ہے یہ اتنے وقت میں ہونا ہے مثال کے طور پہ کوئی آدمی اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے اولاد کے لیے اللہ مجھے اولاد دے دے اللہ نے اس کی دعا قبول بول کر تو اب کیا ہوگا اگلے علم ہے بچہ تو نہیں آخمی آ جائے گا اس کا ایک پروسیس ہے وہ پورا ہوگا اس پر وقت لگے گا وہ کام پورا ہو جائے گا وہ بانس کوئی لگائے گا تو درختوں کے تلاور ہونے پر وقت لگے گا پھل اس کو لگنے پر ٹائم لگے گا ایک یعنی کونی امر ہے اللہ سبحانہ و تھا کا وہ اپنا پورا وقت لے گا وقت لینے کے بعد ہوگا مکمل ہو جائے گا وَقَالَ لَا لَوْ لَا اللَّهُ أَوْ آيَا اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے یعنی وہی کا علم جو نہیں رکھتے جاہل لو وہ کہتے ہیں لَوْ لَا اللَّهُ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا او اطینا آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی براہ راست اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو یا ہمیں کوئی نشانی اللہ دے امبیا کو کیوں بھیجتا ہے کلالی کا کال اللہ دینا قبول ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی انہی کی باتوں کی طرح باتیں بنائی وہ بھی ایسے کہا کرتے تھے اپنے سابقہ انبیاء کو تشابت قلوب ان کے دل آپس میں بڑے ملتے جلتے ہیں سوچیں ایک جیسی ہیں مشرقوں کی طبی جنرل آیات لقومی یوقین ہم نے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کر واضح کر کے بیان کر دی ہیں انا ارسلنا قبل حق کی بشیر اور و نزیرہ یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیرہ خوشخبری دینے والا و نزیرہ اور درانے والا بنا کر ولاقی اور جہنگ بالوں کے بارے میں آپ سوال نہیں کیے جائیں گے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے آپ کا کام ہے بشیر اور نذیر خوشخبری دینا اور یہ دونوں کام ہیں خوف اور تما کسی بھی صورت میں کوئی ایمان لے آئے اب اللہ سبحانہ کھانا ہوگا نے عمومی جو انداز اور طریقہ کار رکھا ہے وہ انذار کا ہے ڈرانے کا کہ عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈرا کے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور پھر بعد میں ڈرنے والوں کو خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ سناتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مکمل قرآن مجید میں یہی اسلوب اور انداز اللہ سبحانہ نب تعالیٰ نے جا بجا اختیار کیا ہے پہلے ڈرایا ہے اور پھر ڈر جانے والوں کو خوشخبری بھی کہ جو ڈر جائے گناہوں سے بچ جائے اس کے لیے خوشخبری ہے تو اگر یہی اسلوب آج کل کوئی خطبہ جمعہ میں واض و نصیحت کی مجلسوں میں اپنا لے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ڈراتے ہی رہتے ہیں ڈراتے ہی رہتے ہیں اللہ سکھانا ہوا تو اعلیٰ نے یہ دونوں کام دیے بشیرن نذیرن دو کام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانا بھی خوشخبری دینا بھی اور خوشخبری اس کے لیے ہے جو ڈر گیا امام خوابی ون نقص ان سنت ہے جو اپنے رب سے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے اس نے روک لیا اس کا ٹکانا جنت ہے ڈر جانے والے کے لیے خوشخبری ہے ولن تروا انکل یہود ولن اور نہیں ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی ہر تاثک ہوں حتیٰ کہ آپ ان کے ملت ان کے دین کی پیروی کریں یہود و نصارہ کو آپ خوش کرنے کی کوشش جتنی مرضی کر لیں جو مرضی ان کے مطالبے مانتے جائیں مانتے جائیں وہ کبھی مسلمانوں پہ راضی نہیں ہوں گے راضی کب ہوں گے جب آپ کفر اختیار کر لیں یہودی بن جائیں عیسائی بن جائیں پھر یہ آپ پہ راضی ہوں گے مگر نہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہوں اور یہ بات آج ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ان کے دو مور کے آڈر کو سرے تسلیم خم کر کے مانتے جا رہے ہیں جو جو مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی کر لیں آپ راضی ہو جائیں آپ کی خاطر یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں اور انہوں نے راضی کبھی ہونا نہیں ولندرزا انکل یہود ولندہ بے املتا ہوں یہودی عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حرتا کہ آپ ان کے ملت ان کے دین کی پیروی کر لیں قول کہہ دیجئے انہو الذلہ هو الہدا اللہ کی ہدایت کی اصل ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و کی طرف سے نازل کردہ ہدایت وحی الہی یہی ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، بزرگوں کے اقوال، ائمہ فقہا کی باتیں وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے جو آئے گی وہی ہوگی۔ والا ان اتبعتا اهواهم بعد الذی جا کا من العلمی اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے بعد اللہ دی من العلم آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد مالا من اللہ یو علی یو علی نصیر آپ کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا اگر یہ ہدو نشارہ کی یادوں اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی اللہ سبحانہ ہوا کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالی کا ساتھ چھوٹ جائے گا جب اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا پھر ضلعت رسوائی افغندگی پریشانی یہی مقدر ٹھہرے گی اللہ دینا آ تینہ اب الکتاب یعنی حق کا تلاوت ہی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے اولا کا یقمون بھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں وہ میں یک بھی اور جو اس کا انکار کرے تھا ہم الخاسرون اب الخواص وہی لوگ خسارہ پانے والے خسارا اٹھانے والے ہیں یعنی اہل کتاب میں سے بھی کتاب کی کما حقو تلاوت کرنے والے موجود تھے کما حقو تلاوت کتاب کی کرنا آج کل کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کے تلفظ کو صحیح طور پر ادا کرنا یہی تلاوت کا حق ہے نہیں صرف اتنا سا کام تلاوت کا حق نہیں ہے ہب کا تلاوت ہی حق تلاوت ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے یہ تین کام ہیں حق تلاوت کا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور جی طرح دیگر وہ صحابہ کرام جو یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے یہ وہ لوگ تھے یہ تو حق تلاوت تھی کہ تو انہوں نے پڑھی اور اس کا حق ادا کیا کہ تو رات میں جو حقاق تھے ان کے مطابق زندگی گزاری تو رات پہ حکم تھا نبی آخر الزما پر ایمان لانے کا یہ ایمان لائے یہ ہے یہ حق کا تلاوت ہی اولا کا حکم اور جو کفر کرتا ہے ایمان نہیں لاتا نبی آخر الزما پر جنہوں نے اس کی حق تلاوت کی ہے اولا کا یوم وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے مطلب یہ اس کتاب کی تورات کی کما حقوق تلاوت نہیں کرتے اور یہی کافر ہیں اور خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی تحقیق دے گا <سؤال>